کمسل شیتانی بری کال انری اخاف اللہ رب الالمین وہ لوگ شیطان کے مانند ہیں جب اس نے انسان سے کہا کہ کفر کرو اور جب اس نے کفر کیا تو کہا کہ میں تم سے بری ہوں میں بے شک اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں جب منافقین نے بین نظیر کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر ابھارا ان سے جھوٹا وعدہ کیا کہ وہ ان کا ساتھ دیں گے اور اگر مدینہ چھوڑنے کی نوبت آئی تو وہ بھی ان کے ساتھ نکل جائیں گے ان کی مثال شیطان کی ہے جس نے انسان کو دھوکہ دیا اور کہا کہ تم اللہ کا انکار کر دو اور میری پیروی کرو اور جب وقت آئے گا تو میں تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں اور جب انسان نے اس کی باتوں میں آ کر اللہ کا انکار کر دیا تو اس ڈر سے کہ کہیں اللہ اسے بھی عذاب میں شریک نہ کر دے فوراً اس آدمی اور اس کے الحاد و کفر سے اپنی برات کا اعلان کر دیا اور کہنے لگا کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے تمہاری مدد کی تو وہ میری گرفت کرے گا لیکن نہ شیطان کو اس کی برات کام آئی اور نہ ہی کافر کو وعدے شیطان اور دونوں ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے گئے آگے فرمایا کہ اللہ اور اس کے بندوں کے حق میں ظلم کرنے والوں کا انجام ہمیشہ سے ایسا ہی ہوا ہے